إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادية له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 وكل مدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغبار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 بسم اللہ الرحمن ان آمنوا وعملوا سجعد لهم الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اخبار مست اور و تھی وہ اے اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ لے اور جس جس چیز کا مجھے خوف ہے اس میں امن عطا فرما دے جو نبی السلام یہ دعا کرتے تھے ہمیں اس دعا کی کس قدر حاجت ہے ایبوں پر پردہ ڈالنا اور ہر خوف کے مقام پر امن کا حاصل ہونا ہم سب کی ضرورت ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ستیر یا ستار جس کا معنی ایبوں کو چھپا دینے والا اور پردہ ڈال دینے والا اور ایک نام المؤمن امن دینے والا اور سلامتی ادا فرما دینے والا اگر عیبوں پر پردہ مقصود ہو تو یا ستیر یا ستیر کہا جائے جس کا معنی ایبوں کو چھپا دینے والے میرے عیوب پر پردہ ڈال دیں اور اگر ہر خوفناک گھاٹی میں امن مطلوب ہے تو یا امن امن دینے والے مجھے امن عطا فرما دے اصل عیوب پر پردے کی طلب ہے وہ قیامت کے دن قیامت کے دن سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے آج ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں کوئی دنیا کے بھرم میں پیسے کی آڑ میں یا کسی عہدے کی آڑ میں لیکن قیامت کے دن کوئی پیسہ کوئی عہدہ یا کوئی دنیا کی جو جاغ و مقام ہے وہ ساتھ نہیں ہو گئے نبی اسلام کی حدیث ہے روبہ کاش یتن فطن ہے آر یتن یوم القیام جب ایک رات آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے بہت سے فتنے آپ نے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ بڑا مال میری امت کو ملنے والا ہے تو آپ نے اپنے خادمہ سے فرمایا تھا کہ اے بال حجر جو کمروں میں سونے والیاں ہیں ان سب کو جگاؤ ان امہات میں کیوں جگاؤ تاکہ اٹھ کر یہ رب اعلیٰ سے باتیں کریں راز و نیاز کریں استغفار کریں ان کو بتاؤ کہ روبہ کا ستن دنیا آریتن دن یوم القیام یہ دنیا میں بہت سی عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہیں قیامت کے دن بالکل برہ نہ آئیں گی اس کے بہت سے معنی ہیں ایک معنیٰ یہ بھی کہ جو دنیا کے لباس ہے کوئی خاتون اول ہے کوئی امل عموم ہے کوئی نبی کی بیٹی ہے کوئی نبی کی بیوی ہے یہ دنیا کے لباس ہے قیامت کے دن ان لباسوں کے بغیر آؤ گے عمل کے ساتھ یہ بات آپ نے اپنے خاندان کے سارے افراد کو بتائی اپنے چچا کو اپنی بیٹی کو بنو حاشن کو بنو عبد کو یہ عمل کر لو میں تمہارے کسی کام نہ آ گا عمل کی ضرورت یہ لباس دنیا تک محدود ہیں قیامت کے دن یہ سارے لباس اتر جائیں گے اور کوئی بھرم باقی نہیں رہے گا اور وہاں کی رسوائی قابل برداشت نہیں ہے وہاں عیوب کا کھلنا اور گناہوں کا کھل جانا کئی حوالوں سے ہوگا ہماری زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی یوم ای دن حد سو اور یہ گواہی خفیانی ہوگی مشہد خلائق ہوگی پوری دنیا سنے گی ہمارے آغاہ ہمارے خلاف بولیں گے علی منقط مولا افواہ وہ ہونا اے دے ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور پوری دنیا سنے گی رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں وجا کل سے ماہا شہید ہر انسان اس طرح آئے گا کہ اس پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ایک سائق اور ایک شہید سائق فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ اس کو ہانتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کرتے کہیں بھاگ نہیں سکے گا اور شہید فرشے کی ڈوٹی یہ ہوگی کہ جب وہ ہاں کا جا رہا ہوگا تو وہ بلند آواز سے اس کے اعمال پیش کرے گا کہ بندہ جو جا رہا ہے حساب و کتاب کی کے لیے اس کا یہ عمل اس کا یہ عمل اور یہ کردار اچھا ہو یا برا ہو پھر سب سے اوپر اللہ کا علم جس سے کوئی ذرہ تک مخفی نہیں ہے ہر شے جانتا ہے بندے کے دن کیسے گزرے خلوتیں کیسے گزری جلبتیں کیسے گزری راتیں کیسے گزری دن کیسے گزرے ماں کان ربو کا نسیح دیر رب کوئی شہ بھولنے والا نہیں ہے پھر وہ صحائف جو فرشتوں نے لکھے ہیں دنیا میں وہ بھی کھول دیے جائیں گے ہر بندے کے سفے کھلے پڑے ہوں گے تو رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں اس صورت حال میں یہ دعا اللہ بستر اراہ تھی یا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے میرے عیبوں کو چھپا لے اور قیامت کی رسوائی سے بچا لے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من ستارہ مسئلے میں عورت ہو ستارہ جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کو چھپا لے پردہ ڈال دے اللہ قیامت کے دن اس کے سارے عیبوں کو چھپا دے وجہ کیا ہے ستار تو اللہ ہے ستیر تو اللہ ہے عیبوں کو چھپانے والا اور اگر بندہ کسی کے عیب کو چھپا لے پردہ ڈال دے تو وہ اللہ تعالی والا کام کر رہا ہے تو اللہ اس کو اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا کہ تم نے کسی اپنے بھائی کے عیب کو چھپایا آج جو رسوائیوں کا دن ہے میں تیرے عیبوں کو چھپا لوں گا کے ایک مقام پر ایک دعا مذکور ہے اس دعا میں اصل بنیاد فراہم کی گئی کہ یہ آئے کیسے چھپ سکتے ربا نا سبح نہ منادی یونادی دل ایمان کمف آمن اللہ ہم نے تیرے منادی کو سنا جو دعوت دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ یہ منادی کون ہے اس کی دو تفسیریں ہیں ایک منادی سے مراد قرآن پاک قرآن ایمان کی دعوت دیتا ہے اور دوسرا یہ منادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت بھی ایمان کی دعوت ہے تو تیری منادی کو ہم نے سنا جو ہم کو ایمان کی دعوت دے رہا تھا فام پسم ایمان لے آئے اور تیرے مرادی کی دعوت کو قبول کر لیا ایمان لے آئے اب اس ایمان کو ہم بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں اور چند حاجات طلب کرتے ہیں تو ایمان کا وسیلہ پیش کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو کہ ایمان لائے بھی ہو یا نہیں ایمان قبول کیا بھی ہے یا نہیں ایمان کا پہلا نبصہ ایمان باللہ ہے ایمان باللہ میں سارے امور ایمان آ جاتے اور ایمان باللہ میں سب سے پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے تو جائزہ لو اپنا اللہ تعالیٰ کی توحید کما حقوق سمجھ چکے قبول کر چکے تب اس ایمان کا وسیلہ پیش کرو یہ وسیلہ صرف لفاظی کی حد تک نہیں نہ کوئی زبانی جمع خرچ کہ دل سے ایمان لا چکے توحید کو سمجھ چکے نفی اور اس بات کے ساتھ اور یہ بات بھی جان چکے کہ اللہ کے حضور عمل کا وسیلہ پیش ہوتا ہے شخصی وسیلہ نہیں تجھے نبی کا واسطہ ولی کا واسطہ سب بے دے نبی رسلام کی سینکڑوں دعائیں یہ ہزاروں دعائیں کہہ سکتے ہیں قرآن میں بھی دعائیں ہیں احادیث میں بھی دعائیں کوئی دعا شخصی وسیلے کے ساتھ نہیں یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہم کو ناکار تو اللہ کے حضور کسی نیک بندے کے وسیلہ پیش کرے ہیں. اللہ سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہوگی کہ اللہ ہماری نہیں سنتا سب کی سنتا ہے. اور سننے کا یہ جو وسیلہ سب سے مضبوط وسیلہ اپنا عمل پیش کرو یہاں ایمان کا وسیلہ پیش کیا گیا ہم ایمان لے آئے اب سمجھ لو سوچ لو ایمان لا چکے ہو توحید کو سمجھ چکے ہو نفی اور اس بات کے ساتھ پوری قوت اس پر قائم ہو تو آگے پانچ دعائیں ہیں ہمارے <تغفر دنا دنوبانا> گناہوں کو معاف فرما دے جو ایمان لائے ہم تیرے مرادی کی بات کو سن کر اس ایمان کا تو واسطہ ہے ہمارے گناہوں کو مع فرما واسطہ صحیح بنا کر پیش کرو ایک توحید کامل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے فہم اور پورے وسوق کے ساتھ کوئی شک و شبہ نہ ہو اور فہم توحید میں کوئی خلل نہ ہو تب یہ دعا فخر دنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے وکفر آنا سی اور جو بھی لفزش ہے سغیرہ گنا سب مٹھا دے سب معاف فرما دے متوفانہ مال ابرار بڑی اہم بات ہے جب ہم فوت ہوں ہم پر موت تاری ہو تو ہمیں مرنے کے بعد ابرار سے ملا دینا ابرار بر کی جمع نیک لوگ تنہائی دنیا تک تھیں دنیا میں ایمان لانے والے بازو کا تنہا ہوتے ہیں لوگ ان کو نہیں مانتے تو بول نہیں کرتے تکلیفیں دیتے ہیں حیثیتیں دیتے ہیں تنقیدیں کرتے ہیں پیجڑ اچھالتے ہیں بعضوکاتے اس گھر میں اکیلا ہوتا ماں باپ سب شرک و بدرت کی طرف وہ اکیلا توحید پر قائم ہے یا اللہ یہ تنہائی دور کر دینا مرنے کے بعد ابرار سے ملا دینا یہ پیارے پیغمبر کی دعا بھی تھی جب آپ کا آخری وقت تھا مزا کی کیفیت تاریخ تھی اور آپ کا سر مبارک سید عشر صدیقار کے سینے سے ٹکا ہوا تھا پاتے کہ توفیہ رسول اللہ وسلم بھائی نہ سہری ب نہری وفی وہ تھی و یوم نبی السلام کا انتقال میرے گھر میں ہوا اس دن باری بھی میری تھی اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور آپ کی زبان پہ کچھ الفاظ آ گیا اللہ حق نے بالرفیق یہ اللہ مجھے ملاتے رفیع اعلیٰ کے ساتھ عائشہ فروطی ہم سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے اللہ سے ملنا چاہتے رفیع اعلیٰ اعلیٰ کیا ہے منگیو تو اللہ رسول کا اللہ کما اللہ دینا نام اللہ مینی بس صدقین یا کے ساتھ ملا دیں صدیقین کے ساتھ ملا دے شہداء کے ساتھ ملا دے صالحین کے ساتھ ملا دے لیکن کس کو جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے اطاعت کا ایک ہی مرکز بنا لے اللہ اس کا رسول اور کوئی مرکز نہ ہو نہ قوم نہ برادری نہ کوئی پیر نہ کوئی امام صرف براہ راست اللہ رس کی ہدایت کر لے اللہ اس کو رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے گا انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدار صالحین کے ساتھ اور یہاں بھی ایمان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے یہ طلب کیا جا رہا ہے بفا نام ابرار ہماری موت ابرار کے ساتھ ہو مرنے کے بعد یہ تہائیاں ختم ہو جائیں ہم ابرار میں داخل ہو جائیں ابرار میں مل جائیں نیک لوگ صالحین انبیاء صدیقین شہداء ان کے ساتھ ملا دیں اور چوتھی دعا کیا ہے ربنا نتی نہ وعدتنا نا اللہ اے اللہ وہ سب چیزیں عطا فرما دے جن کا تو نے وعدہ فرما رکھا اپنے رسولوں کے ذریعے انبیاء کو بھیجا رسولوں کو بھیجا ان رسولوں نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سارے اطاف فرماتے کس چیز کے فائدے اعمال کی جزا کے روزے کا یہ نتیجہ نماز کا یہ اجر توحید کا یہ اجر جہاد کا یہ اجر تلاوت قرآن کا یہ ثواب یہ سارے وعدے ہیں وہ سارے احاف فرماتے جو بھی عمل ہم نے کیے انہیں قبول فرما کے جو انبیاء کے کی زبان سے جو نتائج اور سمرات بیان ہوئے سارے عطا فرما رماد ہم نے نمازیں پڑھی رودے رکھے حج عمرے کیے ہر چیز کا ثواب مشغول وہ سارا عطا فرما دے اور پانچویں چیز بڑی اہم بلا تخینا یوم القیام ہمیں قیامت کی رسوا نہ کرنا قیامت کے دن سلیم نہ کرنا رسوا نہ کرنا یہ پردہ ڈالنا قیوب پر پردہ ڈالتا گناہوں پر پردہ ڈالتا یہ پانچوں دعائیں بڑی اہم ہیں ان پانچوں دعاؤں کا وسیلہ کیا ہے فع منہ ہمیں ہم نے توحید کو سمجھا قبول کیا تیرے حضور تیری توحید کا واسطہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے فرمپس جب نہ ہم نے یہ ساری دعائیں قبول کر لی ترتیب اچھی ہے بنیاد درست ہے مضبوط ہے ایمان کی بنیاد ایمان کا وسیلہ میری توحید کا وسیلہ ہم نے یہ ساری دعائیں قبول کر لی تو ضروری ہے کہ بندہ اس وسیلے کو سمجھ لے اس واسطے کو سمجھ لے ایمان کا واسطہ اور ایمان میں سر فہرست توحید کا عقیدہ اللہ کے حضور پیش کر دے تو پانچوں بڑی قیمتی تو ہیں گناہوں کی بخشش بڑے ہوں چھوٹے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ سارے جو انبیاء نے فرمائے ہر چیز کے بارے میں عقیدے کے بارے میں عمل کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں وہ سب ہم نے اختیار کیے وہ سارے وعدے ہمیں عطا فرماتے مرتے ہی سال ہی میں داخل کرتے یہ تنہائیاں ختم ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ہمیں قیامتی اور نہ کیجیے پردہ ڈال دتار ستیر ایبوں کو چھپا دینے والا عیرد کی دعا اللہ مستر اورا تھی کہ یادہ میرے اور کو ڈھانپ لے چھپا لے پردہ ڈال آپ کے کیا ایب تھے کوئی نہیں ہمیں تعلیم دی جا رہی کہ جب میں یہ دعا کر رہا ہوں تمہیں اس دعا کی کس قدر حاجت کس قدر ضرورت اللہ تعالی سے ایسی دوستی اور صلح کر لو جیسے اللہ قیامت کے دن بات بندوں کا حساب لے گا یسور خلائے اللہ اس کو بلائے گا اور ساری مخلوقات سے چھپا لے گا دنیا دیکھ رہی ہے سن رہی ہے لیکن کوئی آواز باہر نہیں آ رہی نہ وہ بندہ نظر آ رہا ہے اللہ اس پر اپنا پردہ ڈال دے اور یونان جی اس سے حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ کوئی رسوائی نہیں کوئی بدنامی نہیں اللہ کا پردہ ڈالنا اپنا پردہ اس پہ پر ڈال دے گا اور یس طرح میں دلخلاق پوری مخلوقات سے چھپا لے گا اور سرگوشیوں کی صورت میں حساب لے گا اب اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا دنیا نہیں سن رہی نہ دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا کیا ہو رہا ہے یقر رہو دنو بہو اللہ اسے گناہوں کا اقرار لے گا جس پر اللہ چھپا چکا پردہ ڈال چکے ان کا اقرار لے گا اور بندہ قرار کرے گا ہر گناہ کو مانتا جائے گا بلاخر اللہ تعالی فرمائے گا اور پوری دنیا سنے گی سطر تو فی دنیا بغبر تو حال یہ سارے عیب سارے گنا میں نے دنیا میں بھی چھپا رکھے تھے پردہ ڈال دیا تھا آج سارے معاف کر دیتا جب تو گناہ کر رہا تھا اس وقت پکڑتا لیکن نہیں پکڑا پردہ ڈال دیا اللہ ہی پردہ ڈالنے والا اور آج وہ سارے معاف کر دیتا یہ فضیلت حاصل ہو سکتی اللہ ستار اور ستیر پردہ ڈالنے والا لیکن پردے کی بنیادیں ہمیں جاننی چاہیے اور یہ دعا جو ہے ایمان کا وسیلہ توحید کا وسیلہ سب سے قوی وسیلہ سب سے قوی واسطہ یہ بلاخ نا یوم القیامت جو, لا جو ہم ایمان لائے عقیدہ توحید قبول کیا نفی اور اس کے ساتھ توحید کو سمجھا اس کا وسیلا پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں قیامت کے رسوا نہ کروں جو تو رواجیں فرما رکھے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے وہ سارے عطا فرما ہیں اور قیامت کی رسوائیوں سے بچا لینا یہ سب سے قبی وسیلہ ہے دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح بندے کو عیوب کو چھپاتا ہے اور گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے وہ آمن روا کہ جو میری خوف کی چیزیں خوف کے ٹھکانے خوف کے مقامات ہر مقام پر امن عطا فرما دے تو مؤمن ہے امن دینے والا تجھے تیرے مومن ہونے کا واضح مجھے امن عضا فرما دے میرے خوف کے مقامات بے شمار مرنے کے بعد خوف ہی خوف ہے ہر گھاٹی خوف ہی خوف عثمان گندیر ضروران کسی قبر کو دیکھتے زارو قدار روتے یہ خوف کی علامت پوچھا گیا کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اس قدر نہیں روتے لیکن قبر پر زارو قدار کیوں روتے ہیں فرمایا کہ نبی اسلام کے حدیث یاد آ جاتی ہے القبر اول مناظر الاخرہ یہ قبر جو ہے یہ قیامت کی پہلی گھاٹی جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ بعد میں بھی کامیاب ہے ہمیشہ کامیاب اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے ناکام ہوتا جائے گا اور بعد کی ہر گھٹی ترین ہوگی اور شدید ترین ہوگی یہ ہمارا خوف ہے خوف کا ٹھکانہ ہے یہ جو قبر کی پہلی گھڑی ہمیں اس کا ڈر ہے انسان قبر میں اتارا جاتا ہے اس گھڑی کا ڈر ہے نبی رحلان کی حدیثرا سی قبر میں رکھا گیا اللہ کا عذاب جھپٹ پڑا اس پر سر کی طرف سے دفاع اگر بندے نے سجدے کر رکھے ہوں نمازیں پڑھ رکھی ہوں وہ کھڑی ہو جائیں گی اس کا دفاع کریں گے اللہ کے عذاب کو ٹالیں گے نمازیں کھڑی ہوں گی لیکن نمازیں ایسی ہو ایسی پڑھو جو قابل قبول ہو کچھ لوگ ساٹھ سال کے نماز ہوتے ہیں اور ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا ان قیامت کے قریب مساجد بہت ہوں گی نمازی بھی بے شمار گا مگر اکثر لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی خلاف ہے جو نماز بچپن میں گھٹی میں ڈال دی گئی بس چل رہی ہے جو ماں باپ پڑھ رہے ہیں وہ چل رہی ہے کوئی شعور ہی نہیں جس نبی پر ایمان لائے جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کی نماز کیسی تھی کوئی گھنٹہ دو گھنٹے نکال کر صحیح بخاری کھول کر بیٹھ جائیں نماز کا صحیح طریقہ معلوم کر لیں ہر نماز دفاع نہیں کریں گے نبی اسلام کلام نے ایک صحابی دے نماز پڑھی میں ارج فصل قلم سل جو دوبارہ نماز پڑھی, دوبارہ نماز, پڑھی نماز نہیں ہوئی صاحبی غلطی صرف ایک ہی تھی اور صرف مالک رضا ہو علیہ اسلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت باہر چلے گئے واپس آئے تو مسجد نبی میں نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے رو پڑے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے سنا کہ نبی اسلام کے دور کی ایک نماز ہی باقی تھی وقت سیاح مور اس کو بھی تم نے ضائع کر دی نماز ایک واقعی بچی تھی وہ بھی تم نے برباد کر دی کیا کمی دیکھی آپ نے کہ تمہاری صف بندی کیسے غلط ہو گئی جو اللہ کے نبی کے دور کی صف بندی تھی وہ نہیں رہی اللہ کے نبی کے دور کی صف بندی کیسی تھی فرمایا کہ نہ اقدام بل اقدام بل مناق بل مناق رسول ہم تو نبی رسام کے دور میں کندھوں سے کندھے اور قدموں سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے ساتھ جوڑ کر پوری قوت کے ساتھ یہ دو تو برشتوں کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہونا کہاں سے یہ کون سے سبب اللہ تو سفون سف دور پہ اللہ کے نبی فرمایا صف بندی فرشتوں کی رب عیدا کے پاس وہ صف بندی کیوں نہیں اختیار کرتے فرشتوں کی صف بندی فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں بہتر ان کے السجد ساتھ میں آسمان روزانہ ستر ہزار فرشتے میں نماز پڑھتے ہیں جس نے ایک بار پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی فرشتوں جیسی سفے کیوں نہیں بناتے بندی کیسی مون سفل اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے یعنی کہ آگے صف کم ہے اور پیچھے کھڑے ہو گئے اگلی صف کو پہلے پورا کرتے ہیں اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں ساتھ جڑ کر چپک کر قدموں سے قدم ملا کر کندھوں سے کندھے ملا کر یہ کہ فاصلے کہاں سے آ گیا بھائی بخاری کی حدیث تو بھائی جو نماز دفاع کرے گی قبر میں وہ نماز وہ ہے جو قابل قبول ہو نماز ایسی ہو جو دنیا میں برباد ہو چکی ہو ساٹھ سال کا نماز دی. ایک سجدہ قبول نہیں مظفر جمان نے ایک شخص کو دیکھا بوڑھا آدمی نماز پڑھ رہا ہے صحیح بخاری میں قصہ ممز و کم تو سلی صلاح. یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو کہتا کہ منذ اور بعید چالیس سال سے فرمایا کہ ماں صلیت تم نے چالیس سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی بولو مت اعلیٰ حاد فطرت محمد اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے جو آج پڑھی ہے تو تمہاری موت اللہ کے نبی کے دین پر نہیں ہوگی اللہ نبی کا دین ہے اس کی بنیاد نماز الدین تو نماز دفاع کرے گی ضرور لیکن نماز ایسی بناؤ تو صحیح نا دفاع کے قابل ہو سلو کماری کی آئینہ دار ہو کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں تو نہیں کہا جیسے تمہارا باپ پڑھتا ہے دادا پڑھتا ہے برادری پڑھتی کب پیر و مرشد یہ تو نہیں کہا جیسے میں پڑھتا ہوں تو لام حال و نماز دیکھنی پڑے گی حجی سے مبارکہ موجود دنیا متفق ہے سب سے صحیح کتاب بخاری تو کھول کے بیٹھ جائیں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں اردو میں انگلیش میں ہر زبان میں حجت پوری طرح ہیں عذاب سر کی طرف سے آئے گا نماز ٹالے گی سجدے کھڑے ہو جائیں گے عذاب وہاں سے پلٹے گا دائیں ہاتھ کی طرف آئے گا کہ وہاں سے داخل ہو جو حملہ کر دوں صدقہ کھڑا ہو جائے گا تو سب بھی تو قابل قبول ہو نا کوئی ریا نہ ہو کو دکھاوا نہ ہو بیشتر دنیا صدقہ دیتی ہے اور شہرت کے لیے ہمارا نام گونجے میڈیا پر نام آئے ہمارا ہم نے ایک کروڑ کا جانور خریدا قربانی کے لیے اخباری نمائندے آ رہے ہیں صدقہ بھی تو ایسا ہو جو قابل قبول ہو اللہ کے نبی کا فرمان ہے راج العلم تو صدقہ حق تلّہ تعالیٰ میں شمال ما ماتین ہوں اس قدر چھپا کے انسان صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا پورے اخلاص کے ساتھ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا کیا عمل لے کر آئے گا فیس بھی میں بڑا مالدار تھا تاجر تھا اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا شوق تھا اور میں نے خوب خرچ کیا کذب تھا جھوٹ بول رہے خرچ کیا ہوتا تو نام ہوتا اس لسٹ میں جنتیوں کی اس میں کوئی نام نہیں تمہارے فرشتے کہہ رہے اللہ فرمائے گا نہیں سچ کہہ رہے صدقہ دیا تھا اس نے بہت مال خرچ کیا لیکن کیوں نہیں یو اس کو سخی کہا جائے ثقافت کی دھوم مجھے شہرت فقدق سب کچھ کہا جا چکا اس سے کہو جن کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا تھا ان کے پاس چلے جاؤ کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کچھ نہیں ایک ہی بدلہ اس حبوب ہے عید الار اس کو پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل کر سیٹوں اور جہن میں ڈال کر آ جاؤ یہ سخی صدقہ دینے والا مساجد بنائی مدارس بنائی یتیم خانے بنائے طلبہ کی کفالت کی بیواؤں کی یتیموں کی کفالت کی الٹا کا سیٹا ہو جہن میں ڈالا جا رہا اخلاص نہیں صدقہ یقیناً دفاع کرے گا کیونکہ صدقہ ایسا بنا ہو تو صحیح نا جو دفاع کے قابل ہو اللہ وہاں سے بھی پسپا ہو جائے گا پھر بائیں طرف آئے گا بائیں طرف دفا روزہ دفاع کرے گا روزہ کھڑا ہو جائے گا اس حملے کو ٹالے گا اس کو پسپا کرے گا تو روزہ بھی ایسا جو قابل قبول وہی منصوبہ رضان ایمان و احتساب دو شرطیں ایمان اور احتساب کی ایمان کی بات ہم بار بار کرتے رہتے ایمان توحید خالص کا نام روزے فرض کر دیے گئے اس پر بعد میں غور کرو یادین پہلے غور کرو اے ایمان والو تم پر روزے فرض ایمان والو تو ایمان والے بنو تو صحیح نا توحید کو اپناؤ ظاہر و بات توحید کو سمجھو نفیئن و اس پھر روزے کی طرف وہ قابل قبول ہو گیا اور دوسری احتساب کی شرط ہے عہدے کو چھپا کے رکھو اللہ سے اجر لینا ہے بس کسی اور سے نہیں تو وہ روزہ دفاع کرے گا جو قابل قبول ہو جس کی بنیاد ایمان و احتساب عذاب وہاں سے بھی ٹلے گا اور ٹانگوں کی طرف آ جائے گا پاؤں کی طرف آ جائے گا حملہ ہوگا دو عمل کھڑے ہو جائیں گے ایک مشرد المساجد و ہو باللیل رات کا قیام تحجد دوسرا قدم چل کے جانا مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے وہ قدم کھڑے ہو جائیں گے سلاد الہر کھڑی ہو جائے گی ترابی کھڑی ہو جائیں گی شرط ہوئی ایمان و احتساب اس کی ادائیگی ایمان کے ساتھ ہو احتساب کے ساتھ ریاکاری کاری دکھاوا نہ ہو خلاف سنت نہ ہو مسنون تعداد ہو مسنون طریقہ ہو تو دفاع کے قابل تو ہو نا یہ ہماری خوفناک گھڑی ہے یا اللہ اس کو امن دے دے لیکن امن کے قواعد موجود ہیں اس خوفناک گھڑی میں امن ضرور ملے گا اللہ دے گا اور امن دینے والا ہے وہ جو عام روایت میری خوف کی گھاٹیوں کو امن صاحب رما دے امن ملے گا مگر امن کے قابل بن جاؤ یقیناً یہ گھاٹی خوفناک ہے قبر میں اتارا جانا وہ کہ لوگ کہتے ہیں قبر کی پہلی رات بڑی شدید ہوتی ہے پہلی رات نہیں پہلی گھاٹی بندہ جو ہی قبر میں اتارا جاتا ہے دن ہو یا رات ہو عذاب جھپٹتا ہے اس پر اگر یہ عمل صالح نہ ہو سجدے نہ ہو نمازے نہ ہوں صدقہ نہ ہو روزے نہ ہو قیام الل نہ ہو تو عذاب داخل ہو سکتا ہے اندر خوفناک گھاٹی ہے. جب پاؤں کی طرف سے وہ پسپا ہوگا تو عذاب کہ اللہ ماجد بھی منفاض مجھے اس بندے کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں ملا کہ بندہ بچ گیا اعمال کی برکت تو گھاٹی خوفناک ہے اللہ امن دینے والا مگر اس ذات نے امن کے قواعد ہمیں عطا فرمائے ان قواعد کو اپنا ان باتوں کو اپنا لو ہم امن عطا فرمائیں گے ہر گھاٹی قیامت کی خوفناک ہے ہمیں ڈر ہے ہر گھاٹی کا قیامت کے چہرے سے ڈر ہے ہمیں میدان معاشر میں جانکنا اس سے ڈر ہے ہمیں ہم, ڈرتے ہیں, ہم ساری مخلوق اس سے ڈرتے ہیں ساری مخلوق ملائکہ کا حساب نہیں فرشتوں کا حساب نہیں مگر فرشتے جب میدان معاشرے کے منظر کو دیکھیں گے تو ان کی زبان پر ایک جملہ ہوگا سبانک محبد نا کا حق کا عبادت ہے یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق داں نہیں کر سکے تم یہ کیوں کر تمہیں کوئی حساب کا ڈر ہے کیا کوئی ڈر نہیں مگر اللہ کا غضب اس کا جلال میدان نشر کی کیفیت رو ہم تیری عبادت کا حق داں نہیں کر سکے مانا جو اس دن کی دہشت ہے خوف ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو عبادت چاہیے جو معیار چاہیے وہ ہم ادا نہیں کر سکے یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں جن کے دامن میں صدیوں کے سجدے صدیوں کے جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کرتی سجدے میں ڈال دیے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا قیامت تک سجدے کے سجدے صدیوں کے مگر جو میدان معاشرے کی حالت اور کیفیت ہے تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ سجدے بھی ہمیں اس داشتے سے نہیں بچا سکیں کتنی خوفناک گھاٹی ہے چلے فرشتے دے تو فرش ایک قصہ تبرانی وغیرہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ایک شخص نبی اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ رسول اللہ میں سو رہا تھا اور میں نیند میں سورسواد پڑھ رہا ہوں سور جس میں داؤد السلام کا قصہ ہے اور علیہ السلام کا سجدہ آپ سجد تلاوت کرتے ہیں. کہا کہ میں نیند میں قرآن پڑھ رہا سورہ سعد کی تلاوت کر رہا ہوں. ایک درخت کے نیچے سورہ سعد کا سجدہ آ گیا علیہ السلام کے قصے میں علیہ السلام نے سجدہ کیا میں نے بھی سجدہ کیا اور سجدہ تلاوت کرنا چاہیے میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی سجدہ کر رہے درخت پہ سجدہ کر رہے اور وہ درخت سجدے میں کیا دعا کر رہے درخت کی دعا اے اللہ اللہ مجھے آنا رخر یوم القیام اس سجدے کو قیامت کا ذخیرہ بنا دے میرے لیے درخت کو کیا خوف قیامت ہے قیامت لیکن قیامت کے دن کی دہشت ہول نہ کی اور اس کی خطورت اس کا احساس تک کو خود تنی بے قیامت اس سجدے کے بدلے میرے قیامت کے بوجھ کو ٹال دینا کوئی درخت کا حساب ہے کوئی اور اس دن کی دہشت ایسی کہ درخت تک اس خوف میں ابتلا تکبل حامن نہیں کما تکبل تم نے اڈے درخت کر یا اللہ یہ سجدہ مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا یا علیہ السلام کا سجدہ کیونکہ درخت کا احساس کیا ہے مگر میدان معاشر کی شدت اور خطورت کا احساس ہے درخت کا احساس تو نہیں جانوروں کا حساب ہے کہ ہر جمعے کے روز جانور ڈرتے ہیں سہمے ہوتے ہیں جب تک سورج مشرق سے طلوع نہ ہو جائے پھر مطمئن ہوتے ہیں کہ آج قیامت نہیں آئے گی قیامت جمعے کو آئے گی اور اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا ہر جمعے کے روز جانور ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہو تمہارا کوئی حساب ہے کوئی کوئی جہنم کی وعید ہے تمہاری کوئی وعید نہیں لیکن قیامت کا چہرہ میدان معاشرت یہ میری خوف کا مقام ہے یا اللہ یہاں امن دے دینا وہاں میں جو میری دہشت اور خوف کے مقامات وہاں مجھے امن طاف دینا تو جو بھی مقامات ہیں خوف اور دہشت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب دینا کچھ کتاب لا سکتے اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اکبر سب سے بڑی ذات سب سے بڑی ذات ما ماں کتنا بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے تو اور کتنا بڑا ہے عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی احادیث میں کچھ باتیں بیان ہوئی اللہ تعالی کی کرسی وسیع کرسی اس میں اس کی کرسی سارے آسمان و زمینوں پر حاوی اور کرسی کیا ہے موض و قدم الرحمن رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی کرسی اس کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے تشت کے اندر سات درہم پڑے ہوں اوپر نیچے اتنی بڑی کرسی اور کرسی ارش کے مقابلے میں کیسی جس پر رحمان مستبی ارش کے مقابلے فرمایا جی ایک چٹیال میدان ہو اس نے ایک چھلا پڑا ہو ایک انگوٹھی پڑی ہو یعنی کرسی آسمانوں زمینوں کے مقابلے میں کیسی ہے اور ارش کے مقابلے میں کیسی پورے آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے زمینوں پر چھائی ہوئی ہے آسمان اس کے مقابلے میں سات در ہم محسوس ہوتے ہیں اور عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے جیسے چٹھیل میدان نے چھلا پڑا ہو اس عرش پہ اللہ مستوی ہم کیا کہتے کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے شرم کرو اللہ کا مقام اس کا عرش سب سے اوپر سبحان ربی اعلیٰ سجدے میں کیوں کہ میرا رب پاک ہے جو آلہ ہے سب سے اوپر مکان کے اعتبار سے بھی اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی اور قہر کے اعتبار سے بھی اس اللہ کے سامنے پیش ہونے کن اللہ بین ہو سکے کلو وہ لائی سو بہن ہوں بہن ہوں ترجمان تم سب سے اللہ نے باتیں کرنی اور باتیں اس طرح کرنی کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو اس عدالت کا منظر کیا ہوگا ایمان منو بندہ دائیں طرف دیکھے گا فلاح ماقدم دائیں طرف صرف اعمال ہوں گے بائیں طرف دیکھے گا بائیں طرف بھی امال ہوں گے دائیں طرف نیکیوں کی صورت میں اور بائیں طرف گناہوں کی صورت سامنے دیکھے گا سامنے جہنم کی آگے اللہ کی عدالت کا منظر اس رب ربط کے سامنے سندھ اعظم کتنی بڑی ذات ہے ہو نا حساب و کتاب کے لیے یہ ہمارے خوف کا مقام ہمارے ڈر دہشت کا مقام یا اللہ یہ امن طاف فرماتے ہیں اس مقام پہ امن دے دیں امن کے فائدے ہیں امن کے قواعد موجود ہیں اللہ حاضل قیاس بہت سے قیامت کے مراحل ہیں پھولے سے ہے مرحل میزان اعمال کو تولا جائے گا رات سے گزرنا ہوگا خوفناک مکان امال کو تولا جائے گا روبا سمی جنا قیامت کے دن بعد بھاری بھرگم لوگ آئیں گے بھاری بھرکم عمل کے اعتبار سے پہاڑ جیسے امال لے کر آئیں گے اور تو لوگ امال کو بھی تولو اس بندے کو بھی تولو بڑا کھاتا پیتا عمل کرنے والا تولو دونوں کو تولو دونوں کو تولا جائے گا دونوں کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا ہمیں خوف اس کاٹے گا ایسے عمل کی توفیق دے جس کا وزن ہو تیرے میزان میں اور ایسے امال ہیں ذرے کے برابر امال پہاڑ بن جائیں گے اگر قواعد موجود توحید کی احساس ہے اور سنت کی اتباع ہے اور پہاڑ جیسے امال ذرے بن کر بکھر جائیں گے اگر قواعد موجود نہیں نہ توحید کی بنیاد ہے نہ سنت کی تباہی خوفناک گاٹی بڑے لوگ جہاں گر جائیں گے امال گنے جائیں گے پورے ہوں گے نمازیں پوری رودے پورے زکاتے پوری مگر تولے جائیں گے تو لوگ گر جائیں گے عمل ہیں پورے گنتی مکمل ہے مگر عمل معیار سے قاصر ہے معیار توحید کی بنیاد اخلاص نیت ہے اور معیار اللہ کے نبی کی اتباع ہے بڑی خوفناک گھاٹی یہاں لوگ کشاں کشاں آئیں کہ امال لے کر خوش ہیں ہماری تعداد پوری ہے مگر تعداد پورا ہونا کافی نہیں اس تعداد کا معیار کے مطابق ہونا ضروری ہے اسی لیے میزان اس لیے امال تو لے جائیں ورنہ گنتی کر کے نتیجہ برامد کر دیا جاتا ہے لیکن نہیں گنتی کافی نہیں معیار تولا جائے گا عمل پہ اور تولا جانا اس معیار کے ساتھ سنت کی تباہ ہے یا نہیں توحید ہے یعنی اخلاص ہے یا نہیں تب وہ عمل قابل قبول ہوگا پولیس رات کی گھاٹی ہے بڑے خوفناک یہ گھاٹی بڑی خوفناک گھاٹی بڑے خوفناک منظر ہوں بڑا منظر تو یہی جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہ جہنم کا لشکر کرو یار کرو ارض کریں کہاں نار یا رب یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے میں نہیں جانتا اللہ فرنگ و بالکل الف تیس متسو متس ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنتی ہی جائے گا تم حق کو تعداد پر کیوں توڑتے تعداد کچھ نہیں حق معیار کے ساتھ ہے اور معیار عقیدہ اور پیغمبل اسلام کی تباہ کے ساتھ نو سو ننانوے جہنم ایک جنت اب ہزار کا لشکر جا رہا ہے پولیس سراد کی طرف حساب کی آخری منزل ہے نو سو اس کے سامنے جہنم میں گر جائیں گے ایک بندہ کامیاب ہو کتنا خوفناک مقام کتنا خوفناک ہمیں یہاں امن چاہیے کامیابی چاہیے قوائد موجود ہیں ضوابط موجود ہیں ان پر تیاری کر کے آؤ توحید کی پختگی قدموں کے سوات کا باعث ہے اور سنت کے مطابق عمل اس مقام پر تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہو کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے کچھ لوگ آندھی کی طرح گزریں گے کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی طرح بادلوں کی طرح اللہ ہم نے شامل فرما اگر قواعد لے کر آؤ بنیادیں لے کر آؤ بنیادیں فراہم کر دے گی اس ذات نے جسے امن دینا یہ, یہ, یہ ذاتیں ہیں ان کو اپنا لو امن میں دوں گا اصول اصول اصول, اصول پر تناظر نہیں وہ ویسا بن کر آؤ اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا لاڈ لاؤں سب سے بڑے لاڈتے محمد الرسول اللہ وسلم اللہ کیا فرما رہا ہے نہیں نہ شرکت نہیں آبت آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے امال پر بات کر دوں گا کسی کی محبت سے مجبور پہلے ضابطہ پہلے اصول پولیس سرات بڑی خوفناک گھاٹی ہے امن چاہیے امن کے قواعد ہیں ان کو اپنا لو ہم امن دیں گے وعدہ موجود تو غر یہ ساری خوفناک ہیں اللہ مسترا تھی وہ روایا یا اللہ جو بھی عیب ہیں ان کو پردہ ڈال دے قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے اور جو بھی خوفناک مقامات ہیں وہ امن فراہم کر دینا تو پردہ ڈالنے کے قواعد بھی موجود ہیں اور حصول امن کے قواعد بھی موجود ہیں دنیا کی زندگی عمل کر لو محنت کر لو کوشش کر لو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی ایک ہی بار ملے گی اور کافی زندگی کافی عمر پچاس سال ساٹھ سال ستر سال بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہیں یہ دین کو سمجھ لو اپنا لو ایک گھڑی کافی ایک ساتھ ہی کافی کیونکہ جا کو رسول آ چکا ہے رسول نے ایک ایک چیز بیان کر دی تو پھر دیر کس کی, کی دیر تب ہونا جب رسول نہ ہو خود حق تلاش کرو خود ٹکرے مارو شرک و غرب میں جو حق کہاں پر ملے گا عمر مل جائے نہیں ملے گا اس کو احسان عظیم حق بنایا نبی کو دیا مبوص ہو دی. ایک, ایک چیز واضح اس کو قبول کر رہے قبول کر لو ایک ساتھی کافی اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ذات پڑی جلدی بندے سے صلح کر لیتی اور راضی ہو جاتی لیکن اصول پر ضوابط پر خالص ہے اور پیغمبر کی طباع ضابطہ باقی اخلاص نیت ہے اس کو ضابطہ اللہ تعالی قبول کرنے والا تو اولاد اور امن فل بخار قواعد اور ضوابط موجود ضرورت ان کے فہم کی اور ان کو اپنانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق خدا فرما دوں اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں میں پردہ ڈال دے اللہ ہمارے جو بھی خوف کے مقامات وہاں ہم کو امن طافرما دے جو امن کے قواعد ہیں ضوابط اور اصول ہیں اللہ پاک دنیا کی زندگی میں ان کو اپنانے کی توفیق دے دے اقول اکول ہادہ علی واخرہ الحمد الحمدللہ رب العالم